میرے بھائیو یہ چھ نکات ہیں امریکہ افغانستان اور عراق میں کیسے کامیاب ہوا اس کے اہم اسباب چھ ہیں پہلا سبب کیا ہے کہ علاقائی ایجنٹ اس کو زمینی کاروائی کے لیے ملے دوسرا سبب کیا ہے کہ اس نے پڑوسی ممالک کو شکار ملک سے یا الگ تھلگ کر دیا یا ان کو اس کے خلاف استعمال کیا تیسرا سبب کیا ہے کہ امریکہ نے اپنی فضائی اور میزائل ٹیکنالوجی کی اعلی مہارت کو بھرپور انداز میں استعمال کیا چوتھا سبب کیا ہے عسکری اہداف کے حصول کے لیے شہریوں کا قتل عام اور ہر قسم کرائے کی, کی طرف سے بے پروائی پانچواں سبب کیا ہے کہ دنیا کی طرف سے عالمی برادری جو یہ لوگ کہتے ہیں عالمی برادری کی طرف سے اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اس کے خلاف رائے عامہ پائی گئی وہاں انہوں نے ترغیب ترہیب یا لا لاپرواہی کی سیاست جاری رکھی اور اپنے مفادات کو آگے بڑھایا کسی کی پرواہ نہیں کی انہوں نے اور چھٹا سبب کیا ہے کہ وہ مسلمان جو ان مظلوم مسلمانوں کے بھائی ہیں وہ تماشائی بن گئے اس لیے کہ ان کے منافق علماء اور مرتد حکمرانوں نے انہیں کسی بھی قسم کے عملی امداد سے روک دیا تھا بات سمجھ میں رہی ہے میرے بھائیوں امریکہ افغانستان کے سرزمین پر قابض ہوا طالبان کی عسکری قوت کو اس نے توڑ دیا اور پوری دنیا سے آئے ہوئے عرب و عجم مہاجرین کو در بدر کیا اسی طرح امریکہ عراق پر قابض ہوا اس کے بعد کیا ہوا یہ بات بتا ہوں میں میرے دوستو امریکہ نے افغانستان پر قبضے کے بعد افغانستان کے اطراف میں جتنی بھی جہادی جماعتیں جہادی تحریکات یا کہیں سے بھی مخالفت کی کوئی بو سونگنے میں آئی اس کے خلاف زبردست کاروائی کی جیسے کہ تھورا بورا میں مجاہدین پہاڑوں کی طرف نکل گئے تو زبردست وحشیانہ انداز میں بمباری کی گئی اور پھر افغانستان کے وہ مرتدین جو کہ امریکہ کے ساتھ مل گئے تھے شمالی اتحاد والے ہوں یا عمومی طالبان کے مخالفین ہو انہوں نے پھر ان علاقوں کی طرف پیش قدمی کی اور مجاہدین کا سفایا کرنے کی کوشش کی تورا تو کی مثال آپ لے لیں, لیں یا شاہی کوٹ کی مثال آپ لے لیں, لیں اور عراق میں بھی اسی طرح ہوا یہ تو پاکستان کی سرحد کے معاملات ہوئے نا تورا بورا جلال آباد کی طرف سے پاکستان کا سرحد ہے اور شاہی کوٹ پختیا پختیکا کی طرف سے پاکستان کا سرحد ہے میران شاہ سے ملی ہوئی سرحد ہے اور عراق میں خورمال نام کا علاقہ ہے ایرانی حدود پر عراق کے مشرقی شمال کی طرف یہ واقع ہے عراق کے مشرق میں شمال کی طرف واقع ہے یہ خورمال کا علاقہ اس خورمال کے علاقے میں مجاہدین موجود تھے کردستان کے جن کی تنظیم کا نام ہے انصار الاسلام اسلام ان پر زبردست بمباری کی گئی اور جو کچھ تورا بورا میں ہوا وہی کچھ ان کے ساتھ خرمال کے پہاڑیوں میں ہوا اسی طرح یمن میں ہتاط نامی پہاڑیوں پر جو مجاہدین موجود تھے ان پر بھی زبردست وحشیانہ انداز میں بمباری ہوئی اور پھر ان کے ٹھکانوں کی طرف مرتدین نے پیش قدمی کی اور زمینی کاروائیاں ہوئی امریکہ نے ہر وہ تنظیم ہر وہ جہادی گروہ جس سے امریکی دشمنی کی بو آئی اس کے خلاف اس طریقے کو استعمال کیا کہ ان کے ٹھکانوں پر زبردست بمباری ہوتی ہے پھر زمینی کاروائی کے لیے مرتدین کا استعمال ہوتا ہے اس طرح باقی ماندہ لوگوں کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے بہت سارے علاقوں میں جہاں کہیں بھی اس کو جہادی نظر آئے ان کے خلاف کاروائیاں کی اس طرح تنظیموں کو خفیہ اور پر قائم گروپوں کو سب کا خاتمہ کرنے اور سفایا کرنے کی کوشش کی ان ملکوں کے استخبارات اور انٹیلیجنس کے تعاون کے ذریعے جیسے کہ سعودی عرب میں ہوا مراکش میں ہوا انڈونیشیا میں ہوا اور مشرقی ایشیا کے بعض دوسرے ملکوں میں ہوا مشرقی ایشیا کے ملکوں میں سے فلپائن ہے اور اسی طرح دوسرے ممالک ہیں جہاں کہیں بھی تھوڑی سی بھی بو ان کو ملی وہاں انہوں نے کاروائیاں کی جہاں بمباری کی ضرورت پڑی وہاں بمباری کی لیکن یہ انڈونیشیا سعودیا وغیرہ میں یہ تو ویسے ہی خفیہ تھے دو دو تین تین چار چار تو ان کے لیے بمباری کی ضرورت نہیں تھی وہاں کے علاقائی استخبارات اور انٹیلیجنس کے کتوں کو استعمال کیا گیا اور اس طرح امریکہ نے تمام مجاہدین کو دنیا کے تمام کونوں میں خفیہ طور پر ہوں یا ظاہری طور پر سب کے خاتمے کی کوشش کی استاد ابو مساف سوری حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو ہزار ایک کے ستمبر کے واقعے کے بعد سے میں میدان کے اندر موجود ہوں اور ان تجربات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور گہری نگاہوں سے میں نے ان حالات کا جائزہ لیا تو اس سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ دس سالوں سے جو افکار میرے دل و دماغ میں موجود ہیں جو میرے ذہن میں موجود ہیں اور جنہیں میں اس کتاب کے اندر پیش کرنا چاہتا ہوں ان افکار میں مزید پختگی آئی اور میں اس پر مزید مطمئن ہوا ہوں کہ جو افکار میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کتاب میں یہ ٹھیک ہیں اور ان افکار کا خلاصہ یہ ہے واللہ عالم ٹھیک ہے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے ان افکار کا خلاصہ یہ ہے پہلی بات امریکہ یا امریکہ کے کسی بھی حلیف دوست ملک کے خلاف کھلم کھلا میدان میں جنگ لڑنے کی پالیسی اور ترتیب یہ ناکام ہے جب تک کہ امریکہ کے پاس یہ فضائی ٹیکنالوجی اس اعلی درجے میں موجود ہے اور ہمارے پاس اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کھلم کھلا میدانوں میں ان کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے خاص کر کے ایسی جگہوں میں جہاں ان کے ایجنٹ اور نوکر ناپاک فوج کی طرح جو زمینی کاروائی بھی فوراً کرتے ہیں اور پھر ان جہادی گروپوں کو محاصرہ کر کے ان کے خاتمے کا کردار ادا کرتے ہیں استاذ نے لا یوم کا لفظ یہاں استعمال کیا ہے کہ اس طرح کے حالات میں امریکہ اور اس کے حلیف دوست ممالک کے خلاف جنگ کرنا ناممکن ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نامناسب کہا جائے ناممکن نہ کہا جائے بات سمجھ میں رہی ہے لیکن بات چونکہ اسباب کی ہے اور دنیا دار الاسباب ہے ظاہر سی بات ہے آپ کھلم کھلا میدان میں اتر جائیں گے آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کی کلاشنکوف کی جو گولی ہے وہ تو جاس تیارے کو گرانے میں ناکام ہے طیرن ابابیل تو آنے سے رہے جب آپ خود موجود ہیں تو طیرن ابابیل کی ضرورت کیا ہے طیرن ابابیل تو اس وقت آئے تھے جو مجاہدین نہیں تھے آپ خود موجود ہیں آپ کو اپنے دائرے میں اور اپنی ترتیب کے اندر جنگ کرنی چاہیے کُلم کھلا ان کے خلاف نکلنا نہیں چاہیے بات سمجھ رہی ہے بڑے بڑے اشتہار اور بینر لگا کر کے ہماری تنظیمیاں موجود ہے اس کا وقت گزر چکا ہے ہاں اگر ان کے ایجنٹوں کے ساتھ کوئی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے وہ تو امریکہ کے دشمن نہیں ہیں وہ تو پاکستان کے دوست ہیں تو پاکستان کے جو دوست ہیں صدیق صدیق صدیق, صدیق, صدیق تو پاکستان کے دوست ہیں تو امریکہ کے بھی دوست ہیں چاہے وہ ہزاروں نارے بازی کریں چاہے ہزاروں احتجاجی جلوس نکالیں امریکہ انہیں اچھی طرح پہچانتا ہے کہ یہ ای ہے سمجھ مار بات لیکن وہ لوگ جو کہ امریکہ اور اس کے دوست ممالک کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں تو انہیں میدان میں کھلم کھلا نہیں لڑنا چاہیے جب تک کہ امریکہ کے پاس یہ فضائی ٹیکنالوجی اس اعلیٰ درجے کی موجود ہے اس کے سامنے نہیں آنا چاہیے اور خاص کر جب کہ زمین میں اس کے ایجنٹ بھی موجود ہیں ہوائی بمباری کے ساتھ ساتھ فورا اس کے ایجنٹ جو ہے مجاہدین کے مراکز کی طرف پیش قدمی بھی کریں گے انہیں گھیریں گے محاصرہ کریں گے اور ان کا قتل عام کریں گے مجبوری کی بات الگ ہے آپ محاصرے میں آ چکے ہیں اب تو کوئی طریقہ کار نہیں رہا جیسے کہ تورا میں ہوا یا شہی کوٹ میں ہوا لیکن آپ کو خود آ مجھے مار کی سیاست نہیں اپنانی چاہیے کیا کرنا چاہیے ابھی آگے بتائیں گے